اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلق سماج فرمان الحمدللہ وکفا وقفا والسلام وسلام خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آله المجدبى واصحابه النجبى اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الحاشمی وعلى واصحابه نجوم الہداء اما بعض فقد كان اللہ تبارک و في فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ما يطلع فِي کتر مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ نل خَبِيرًا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مطاع وخير مطاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبي الكریم و نحن و لا ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین برادران اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ضمن میں ہم نے سابقہ درس میں بھی یہ بات ارض کی تھی کہ ایک ہے آیت تحیر اور ایک تھی آیت الحجاب اور ایک ہے آیت تدہیر یہ تین چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے جو الحمدللہ ہم مختصر پڑھ چکے اور سن چکے کہ آیت تقہیر میں اللہ نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو خیال دیا تھا کہ اگر آپ دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علیحدہ فرما دیتے اور اگر اللہ اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی مبدت صادقہ میں تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی لیکن اس کا عجر جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا جو آپ کو قیامت میں ملے گا لیکن تمام بیویوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا یہ تھی آیت تقیر اسی طرح آیت حجاب جس میں اللہ نے پردے کا حکم اب باقی بحث تھی آیت تطہیر سے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت نبی کو رجس سے پاک کر دیں رجس کو دور کر دیں اور بالکل پاکیزہ بنا دیں یہ ہے آیت تطہیر تو اصل میں تو یہ عظمت ہے ازواج رسول کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی وجہ سے ہمیں اتنے مسائل کا علم ہوا اتنا اللہ نے قرآن پاک میں بلاغت و فصاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ جیسے ہم نے اپنے نبی کو چنا ہے ان کے لیے اللہ نے حضور کے لیے ان کی بیویاں بھی چنا اب سمجھے مسئلہ ہے اس میں جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیعہ حضرات کے نزدیک ایک تو تت سے مراد عصمت ہے یعنی شیعہ حضرات کے نزدیک آیتِ تتہیر کا مقصد جو ہے وہ ان کو معصوم بنانا ہے ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھ لیں اور دوسری بات ان کے نزدیک کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے اس میں بیویوں کا دخل نہیں بلکہ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے سیدنا علی ہیں حسن و حسین ہیں سیدہ فاطمہ ہیں اور رحمت دو عالم ہیں اس لیے ان کے عقیدے میں یہ لفظ بڑا عام ہے آپ نے سنا ہوگا پنج تن کا کہ یہ پانچ نفوس ہیں جو پاک ہیں اسی کو وہ فارسی میں بھی عربی میں بھی اردو میں بھی ہر جگہ اسی کا وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ نیخمسن اطفی بہا ہر الوبا الحاطمہ المصطفی ولمرتضیٰ اب ناما ان کے نزدیک یہ بڑا دعویٰ ہے کہ یہ پانچ ہیں جن کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں اور وہ پانچ کون سے ہیں مصطفی حضو صلی اللہ علیہ وسلم المرتضی سیدنا علی اب ان کے دو بیٹے حسن و حسین ول فاطمہ اور بی بی فاطمہ دیے پانچ اسی طرح ان کے نزدیک یہ پانچ نفوس جو ہیں پاک ہیں اور اسی طرح پھر بارہ امام تو چونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک ان کی پھر بڑی قسمیں جو ہیں نا دو ہو جاتی ہیں ایک اسنا عشری کہلاتے ہیں جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں اور ایک شش امامی ہیں جو چھ اماموں کو مانتے ہیں اور ویسے تو شیعہ حضرات کی اقسام جو ہے وہ تقریباً تین سو سے بھی زیادہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو اپنے عصر کے ایک عظیم عالم عظیم مجت اور اتنے بڑے آدمی ہیں علماء کہتے ہیں کہ جب حبران تو مراد ہوتا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم کہ بھئی یہ دو حبران جو ہے نا جو بات کہہ دیں پھر اس مسئلہ کہ وہ بات بڑی پکی ہوگی اللہ نے علم دیا شان دی رحمت اللہ علیہم اجمعین تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب من حاج السنہ ان کی ایک بڑی عظیم کتاب ہے منہاج السنہ کے نام سے عربی میں کتاب ہے اور تو خیر بہرحال علمی کتاب ہے جس سے علما استفادہ کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے ان کے سارے اقسام ذکر کیے ہیں شیعہ کے کہ ان کے کتنے اقسام ہیں اور لیکن زیادہ جو ہیں نا آپ یوں سمجھ سمجھنے کے بدلا تو بہت یعنی آدمی گن نہیں سکتا شمار نہیں کر سکتا ہے زیادہ جو ہیں بہرحال اسناشری اور ششی امام بارہ اماموں کے ماننے والے اور چھ امام ہو اچھا بارہ اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے پانچ تن جو ہیں یہ پاک ہیں اسی طرح بارہ امام بھی پاک ہیں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ معصوم یہ پانچ تو معصوم ہیں ہی ہیں جو یہ تو عال بیت ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بارہ امام ہیں نا وہ بھی معصوم <تصفح> تو اب دو باتیں دماغ پر رکھ ایک ان کا عقیدہ کہ بارہ امام بھی معصوم ہیں اور پانچ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں یہ بھی معصوم ہیں اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ کہ اہل بیت سے مراد ہیں ہی یہ پانچ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے ازواج رسول یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یعنی وہ جو ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں کہ ان کو بھی ہم اہل بیت میں شامل کریں وہ کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں ہیں دو باتیں ہو گئیں یہ اپنے دماغ میں ہو اب ان کے مقابلے پہ عقیدہ اہل سنت والجماعت عقیدہ اہل سنت والجماعت والجماع والجماع یہ ہے کہ اہل بیت کے لفظ سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول ہیں اور اس کے بعد وہ اولاد رسول بھی شامل ہیں یعنی اہل سنت وال ان کو بھی اہل بیت سے خارج نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول میں سب سے پہلے تو ازواج رسول ہیں لیکن اہل بیت میں حضور کے بیوی فاطمہ ہیں حضور کی بیٹیاں ہیں حسن حسین ہیں بیوی فاطمہ کی بیٹی ہیں وہ بھی سب اہل بیت ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن ہیں ابن عم نبیر وصفہ ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں تو ایک تو ان کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ پانچ نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ ہے یعنی اس کے بعد اطرت رسول ہیں یہ سب اہل بید اور دوسری بات جو ہے اہل سنت کے عقیدے میں وہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی معصوم جو ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں انبیاء کے بعد جتنا بڑا مرتبہ ہے چاہے وہ صحابہ ہیں چاہے وہ آل بیت ہیں چاہے وہ ازواج رسول ہیں ان کو آپ محفوظ تو کہہ سکتے ہیں لیکن معصوم نہیں کہہ سکتے یعنی محفوظ تو ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کروائی اللہ نے ان کو کسی غلطی میں پڑھنے ہی دیا لیکن ان کو آپ معصوم نہیں کہہ کہ معصوم اگر ہے تو امبیا علیہم السلام کی ذات ہے اس لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے آقا ہے تو اللہ نبی آباد ہو آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ولا رسول آباد ہو آپ کے بعد رسول بھی کوئی نہیں ولا معصوم آباد ہو کہ آپ کے بعد معصوم بھی کوئی نہیں کیونکہ معصوم جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ و علا عی و اسحابی و سلم وسیم کسی کا اور اسی کے ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھیں اور سمجھ لیں ذہن میں انشاءاللہ کہ انبیاء جو معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ بھی معصوم ہیں اسی طرح ملائکہ جو ہیں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اب ان کی تعداد کو تو کوئی نہیں جانتا وما یا علوم و جلود رب کا اللہ کا جو یہ لشکر ہے اللہ نے جو ملائکہ بنائے ہیں ان کا عدد ہم تو جانتے نہیں ان کی تعداد ہم نہیں جانتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کثیر تعداد ہے اور اللہ ہی ان کی عدد کو جانتے ہیں اور اسی لیے ایک دفعہ علی سے مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ سلاوات اللہ سلام اللہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے برف ابس رہے خزر باغ نے اپنے چہرہ مبارک جو ہے آسمان کی طرف اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اتت وحق اتھاؤ انت انتہا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے ات کہتے ہیں آواز کو کہ جیسے آپ دیکھیں نا مثلا اونٹ پہ آپ پلان رکھیں اور اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالیں تو پھر پلان میں سے ایک چرچراہٹ لکڑی کی چرچراہٹ کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے جب وہ چلے گا اور ہلے گا اور نوٹ پڑے گا تو ایک آواز آئے گی تو اس کو کہتے ہیں عطی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتت اس سما آسمان سے چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں اور فرمایا وہ حکا لہا انت اور فرمایا کہ آنی بھی چاہیے کیونکہ مام ان مؤز ان آپ نے فرمایا آسمان میں مامن مؤزین ایک روایت میں قدر قدرا اور ایک میں ہے قدر اس کہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر اور ایک روایت میں ہے کہ دو انگوش کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں ہے اللہ وبلکن کا امن ساجدن یہ سب اللہ مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ وہاں سجدے میں ہے رقو میں ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے کہ دائمن ان کی نظا جو ہے وہ بھی تسبیح ہے کہ دا وہ اللہ کی تصویر میں آتے ہیں جیسا کہ بعض روایات میں ان کی تسبیح کا ذکر بھی ہے کہ ملائکہ جو تسبیح کہتے ہیں سبب ہن قدو سن ہما ورب الملا اکتور سبو ہن ادوسن ربنا رب ال ورب الملائے کتوروح یہ ان کی تصویر تو اب یہ بات سمجھیں کہ ملائکہ بھی معصوم ہیں کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ملائکہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ لا یاسون اللہ با ابرحم وہ اللہ کے احکام کی کبھی نافربانی نہ نہیں کرتے بالون مایو مرون اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل جو ہے وہ ملائکہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کبھی نہ فرمانی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں تو اس لیے ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے پھر دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ جبراہیل تم بہت دیر کر دیتے ہو آنے میں اور مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ جبرائیل جلدی آئے ایک تو جبریل سے لکھا ہو اور دوسرا صاف بات ہے کہ وہ آئیں گے تو اللہ کا واحد لائیں گے اللہ کا قرآن لائیں گے اللہ کے احکام لائیں گے لیکن تم کافی دیر کر دیتے ہو آنے میں تو جبریل علیہ السلام نے ارض کیا کہ وہ آنا اش وک ول قیا رسول اللہ سلم علیہ و جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ گیا اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ اشتیاق ہوتی ہے کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں آپ کی زیارت کروں آپ سے ملوں آپ سے باتیں کروں مجھے تو زیادہ اشتیاق ہے وہ اناشب کوئل ہے مجھے تو آپ کے ملنے کا آپ سے زیادہ اشتیاق ہے لیکن انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں جب تک اللہ ہمیں حکم نہ دے ہم تو حرکت ہی نہیں کر سکتے تو اتریں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں تو اس لیے حضور دیر ہوتی ہے کہ حکم ملے تو ہم آئے نا جب تک حکم نہ ملے ہم کیسے اتر سکتے ہیں اور اسی کو آپ نے دیکھا ہے آپ الحمد قرآن پڑھتے ہیں سورت القدر آپ نے تلاوت کی ہے کہ لینت القدر کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ تنزل الملا اک اطبر روح حفیح کے اس میں جبریل بھی اترتے ہیں ملائکہ بھی اترتے ہیں تنزل الملہ ایک اطور روح فی بھی کتنے رب لیکن اللہ کے حکم اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر وہ نہیں اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے احکام کے تابع اسی طرح قرآن کہتا ہے فلم ادب امرن کہ اللہ نے تدبیر امر کے لیے بھی ملائکہ کی ذمہ داری رکھی ہے کہ بھی اب ارواہ کو قبض کرنا ہے ملائکہ کی ڈٹی ہے روح پھونکنا ہے ملائکہ کی ڈتی ہے بادلوں کو چلانا ہے ملائکہ کی ڈٹی ہے کسی جگہ جا کے برسانا ہے ملائکا کی ڈٹی ہے اب یہ اس کی تعویلات جو ہے مثلاً سائنس ہماری کچھ کرتی پھر وہ کہے کہ ہوایں اٹھاتی ہیں بخارات کو تو ان ہاؤں کا خالق کون ہے ان بخارات کو پیدا کرنے والا کون ہے ان سمندروں کا خالق کون ہے ان دریاؤں کا خالق کون ہے تو آدمی سیدھی بات کیوں نہ کرے کہ وہ اللہ تبارک مطالعہ کی ذات ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں خشم بین رحمتی کہ ہم ہوائیں جلاتے ہیں وہ خوشخبریاں لاتی ہیں میری رحمت کے آنے سے پہلے کہ ہوا ٹھنڈی لگی ہوگی اچھا ان بارش آ رہی ہے بھائی یا کہیں بارش بھائی ہو گئی ہے دیکھو ہا کیسے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے وہ بادل چلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں ٹن پانی لے کے کھڑے ہیں آسمان و زمین کے درمیان میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ پانی کے کھڑے ہیں لیکن ایک کترہ بھی نہیں گرتا ہے بادل آتے ہیں بن برسے گزر جاتے ہیں اور کبھی حکم ہوتا ہے تو وہاں برس جاتے ہیں کبھی حکم ہوتا ہے حرم کے اندر بارش ہے باہر کوئی نہیں ہے کبھی باہر بارش موجود ہے حرم کے اندر کوئی نہیں ہے یہ ایک اللہ کا نظام ہے آپ اس کو سنس کی ہزاروں تشبیحات سنس اسباب میں کم ہو کے رہ جائے گی لیکن مومن جو ہے وہ خالق الاسباب پہ نظر ڈالتا ہے وہ صرف مادے کے چکر میں رہ جائیں گے وہ مادے کے بنانے والے کو سوچتا ہے <تصف> وہ اس کو مونسون کی ہواؤں کا ذریعہ سمجھیں گے لیکن مومن خالے کے ہوا کو ذریعہ سمجھتا ہے کہ جو ہواؤں کے پیدا کرنے والا ہے تو اب دیکھیں ملائکہ کی ڈپٹیاں ہیں اور جو ڈپٹی ہے ملائکہ مزار ہے کہ اس میں کبھی تاخر ہو یا اس میں کبھی دیر ہو اپنے اپنے احکام پہ وہ پابند ہے تو ملائکہ معصوم ہیں اور انبیاء بھی معصوم لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو شانِ عصمت انبیاء ہے وہ ملائکہ نہیں اصل شان اسمت جو ہے وہ انبیاء کی جو ہے نا ملائکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے ملائکہ کی عصمت تو ہے ملائکہ کا معصوم تو ہیں لیکن وہ معصوم ایسے ہیں کہ غیر اختیاری معصوم ہیں جب ان میں اللہ نے قوت حیوانی یا رکھی نہیں کھانے کا جذبہ نہیں رکھا وہ کہیں جی ہم نہیں کھاتے تو کون سی بہادری ہو گئی وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں اللہ نے ان میں پانی پینے کا جذبہ ہی نہیں رکھا بیوی کا جذبہ ہی نہیں رکھا قوات شہبانی رکھی نہیں ہے قوت حیوانیہ رکھی نہیں ہے تو اس میں کون سی بڑی نہیں ہے اس کی مثال مسلم میں سے ہے کہ جیسے ایک عمین ہو ایک نامرد ہو اور وہ اپنی پاک بازی بھی عند کرے کہ جناب میں نے ایک خوبصورت اور حسین اور جمیل عورت کے ساتھ رات گزاری ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں تھا تو گناہ کیا کرے گا اس لیے ملائکہ معصوم تو ہیں لیکن ان میں یہ جذبات اللہ نے رکھے نہیں اصل کمال عصمت انبیاء کا ہے کہ جن میں اللہ نے یہ سارے جذبات رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑ کہ ان میں کھانے کا بھی جذبہ ہے قوات ملکیہ بھی ہیں قوات شاوانی بھی ہیں قوات غذبی بھی ہیں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ خیال رکھا کرو کبھی میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں کیوں ان بشر۔ میں انسان ہوں کا بات اردب نہ جو ہے تمہیں غصہ آتا ہے مجھے بھی تو غصہ آ جاتا انسا کا بات انسواں جو ہے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں ایک ہماری عصمت یہ ہے کہ طاقت ہے قوت ہے حسن ہے جوانی ہے جمال ہے جذبات ہیں اور عمرات العزیز سارے دروازے خود بند کرتی ہے سارا اہتمام خود کرتی ہے پھر دعوت نظارہ دیتی ہے اور کہتی ہے ہائی تلک عالم آزما انہ ربی احتن مسوائی وہاں پیغمبر بولتا ہے کہتا ہے خبردار اللہ کی پناہ میں اللہ کی نہ فرمانی کروں انہ ربی احسن مسوائی يفلح الظالمون تو یہ کمال عصمت ہے کہ یعنی آپ اندازہ کریں گے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو یوسف کا جمال ہو اور یوسف علیہ السلام کا شباب ہو اور پیغمبر کی قوت ہو لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر صرف کہتا نہیں اور کر کے دکھلاتا ہے کہ وہ پکڑتی ہے وہ بھاگتا ہے وہ کھینچتی ہے وہ دوڑتا ہے وہ اپنے گناہ کو عملی جامع پہنانا چاہتی ہے وہ بچنا چاہتا ہے اس لیے اللہ دبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ قزا لکھا لینا صرف انحصوا الفاشا ان نحو عبادل کہ وہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا نا تو ہم نے برائی کو اس سے ہٹایا مانا برائی آ رہی تھی ری نہیں کہ یوسف بھی جا رہے تھے یوسف تو دوڑ رہے تھے اور دروازے کھول رہے تھے اللہ نے دروازے بھی کھول دیا تو اس لیے معصوم ملائکہ بھی ہیں اور معصوم انبیاء بھی ہیں لیکن عصمت انبیاء جو ہے وہ کروڑ ہاتھ درجہ فرشتوں سے بہتر ہیں کیونکہ انبیاء کی شان ویسے بھی فرشتوں سے آلہ فرشتوں سے افضل ہے کہ فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت جبریل ہیں لیکن حضرت جبریل رہے اسلام حضور کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں بغیر اذن کے اندر نہیں آ سکتے وہی جبریل ہیں جو حضرت کے لیے برا لاتے ہیں وہی جبریل ہیں جو خاتم بن کے و واج میں ساتھ جاتے ہیں انبیاء کا شان بہت بلند ہے اب معصوم تو دونوں ہو گئے لیکن وہ معصوم اس ہیں اور انبیاء معصوم اختیاری ہیں ان کو عصمت ہے اور اختیار بھی ہے لیکن اللہ کے در سے اپنے آپ کو مصوم رکھا اچھا اب انبیاء کی عصمت میں بھی یاد رکھیں علماء کے اقوال بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ, کہ انبیاء معصوم ہیں کیا مانا یعنی کبائر سے معصوم کیا مانا یعنی بڑے گناہوں سے پاک جو بڑے بڑے گناہ ہیں جیسے شرک ہے جیسے ہے قتل ہے عقوق الوالدین ہے قذف المحسنات ہے اسی طرح تولی یوم القتال ہے بڑے بڑے گنا وہ کہتے ہیں کہ معصوم تو ہے نبی انبیاء معصوم ہیں لیکن کبائر سے بڑے گناہوں سے معصوم چھوٹی چھوٹی خطا جو ہے پیغمبر سے ہو سکتی ہے یعنی کیا مانا سغائر تو ہو سکتے ہیں لیکن کبائر سے معصوم ہیں بعض علماء کا یہ خیال ہے ایک دوسرا خیال دیکھیں دوسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم تو ہیں لیکن نبوت ملنے کے بعد نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے ان سے کوئی چھوٹی سی خطا ہو جائے لیکن نبوت ملنے کے بعد وہ معصوم ہیں یعنی انبیاء کو جب اللہ نبی بنا دیتے ہیں چالیس سال کے بعد ان کو نبوت مل جاتی تو جب ان کو اللہ نبی بنا دیتے ہیں وہ رسالت کا تاج سر پہ رکھ لیتے ہیں نبوت کا تاج پہن لیتے ہیں تو اب وہ معصوص نبوت ملنے سے پہلے جو ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے یہ دو فوج اور تیسرا قول یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں سگائر سے بھی معصوم ہیں کبائر سے بھی معصوم ہیں چھوٹے گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور بڑے گناہوں سے بھی معصوم ہیں نبوت سے پہلے بھی معصوم ہیں نبوت کے بعد تو معصوم ہیں ہی ہے اس کے بعد تو کسی کا اختراب نہیں ہے تو ایک تیسرا قول یہ اچھا یہ علماء اس لیے کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو کہ نبوت سے ملنے سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی آ طرف چکھ بیٹھے تو غلطی ہو گئی حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا لا تقرر بہاد ہی شجر تو چلے گئے تو کہتے ہیں جی غلطی تو ہو گئی نا اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام نے بھی حکم خداوندی کا انتظار نہ کیا اور بس بستی چھوڑ کے چلے گئے غلطی تو ہو گئی اسی لیے تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا گلا اِلا الاً سبھا رہا کہ ان تو میں روکوا دیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چھوٹے تو ہو سکتے ہیں وہ نہ لیکن بڑے نہیں ہوتے اچھا نبت سے پہلے ہو سکتے ہیں بعد میں نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں سمت دبا رب پھر اللہ نے ان کو چن لیا تو بہرحال لیکن جو علما <تصفح> کہتے کہتے ہیں کہ نبی ہر حال میں معصوم وہ ثر سے بھی معصوم ہوتا ہے وہ قبائر سے بھی معصوم ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے اچھا ان کی دلیل یہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یہ بات یہ تو خطا اتحادی ہے یہ غلطی تو ہے نہیں اس اللہ ہی نہیں کہتا کہ آدمی نے غلطی کی ہے تم کون ہو غلطی کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اپنا قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن کہتے ہیں غلط اہدنا الا آدم من قبل فن سیا آدم بھول گیا تو اللہ فرماتے بھول گیا آپ کہتے ہیں گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں باقی یہ ہے کہ جب کسی بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی اب آپ دیکھیں نا کہ عام آدمی سارا دن گالیاں دیتے ہیں لیکن کوئی بڑے آدمی کے منہ سے اتفاق سے بھی غلط لفظ نکل جائے تو اتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کیا کہہ دیا مجھے تو یہ بات دے بنی دیتی تھی نا کہ میرے لفظ میری زبان سے یہ لفظ نکلتا تو پیغمبر آ رہے ہی و تسلیم حالانکہ خدا بندے کو تو اس فرما رہے ہیں کہ بھول گیا لیکن آدم خود کہتے ہیں کہ رب بنا زرم نہ و کیونکہ یہ عظمت انبیاء علیہم السلام ہے اسی طرح حضرت عالن علیہ السلام نے بیٹے کی غلطی مانگی تو اگر بیٹے کے لیے دعا مانگی تو یہ کبائر نہیں تھے یہ ان کا خیال تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا میرے اہل کو بچانے کا اسی لیے تو کہا کہ نبنی میں نہ ہالی وہ ان وعدہ کہ میرا مولا یہ میرا بیٹا ہے میرے خاندان سے اور آپ کا تو وعدہ ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں انہوں لئی اسر میں نہ لے ان کا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب ربوت سے پہلے بھی نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جن کے ساتھ مل کے میرے آقا کا بکریاں چلانے کے لیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بھائی آج رات جو ہے فلا عرب کی فلا سردار کی مکے میں شادی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جا کے ذرا شادی کی دعوت میں شرکت کروں دیکھوں کیا شادیوں میں یہ کیا خوشی کیسے مناتے ہیں کیا ان کے انتظامات ہوتے ہیں سنا ہے بڑے بڑے کس آتے ہیں کس سناتے ہیں اور وہاں کچھ کھیل وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہاں آدمی رات کو جاگوں گا تو صاف بات ہے کہ میں صبح دین بہت لیٹ کھلے گی اور وہ یہ صبح کو سونا پڑے گا تو اس نے کہا حاضر یا رسول ابھی یہ آپ کا بچپن ہے نبوت نہیں ابھی ابتدا ہے ابھی تو بچپن ہے تو اسے کہا اس سلح میں لے جاؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شادی والی رات ہوں اس شادی کے مقام پہ پہنچ گئی وہاں پہنچنے کے بعد میں بیٹھ گیا سارے لوگ آ رہے تھے مہمان آ رہے تھے وہ بھی بیٹھ رہے تھے میں بھی بیٹھ گیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ پتہ نہیں اب یہ کب ان کا فنکشن شروع ہوتا ہے فرماتے ہیں بغالہ بنی اللہ کی شان یہ ہے کہ مجھ پہ نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں وہی پنڈال میں ہی سو گیا وہ جو انہوں نے شادی کے لیے جگہ بنائی تھی میں وہی سو گیا اور فرماتے ہیں کہ میری نیند نہیں کھلی حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا سورج چڑھ گیا اس کی گرمی سے میں اٹھا کہ کیا ہو گیا بھائی دیکھا تو نہ تو وہاں کچھ شبانہ ہے نہ پنڈال ہے نہ بندہ ہے نہ کچھ ہے میں اکیلا بیٹی بھی سویا وہ تو میں حیران ہو گیا بھئی کیا ہو گیا بھائی وہ رات ختم ہو گئی شادی بھی گزر گئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو رات کو آخر اس رات میں ختم ہو جاتی تو فرماتے ہیں کہ میں واپس آ گیا تو پھر میں نے دوسری رات بھی اپنے ساتھی سے کہا میں نے کہا بھی رات تو مجھے آ گئی نہیں رات تو میں ان کا کوئی فنکشن دیکھ ہی نہیں سکا اور نہ میں نے ان کا کوئی قصہ سنا اگر میں مہربانی کروں تو آج رات بھی ایک شادی ہے میں پھر وہاں جاؤں گا انہوں نے کہا جی آپ جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آ گیا فرماتے ہیں کہ میں آگے جوں پنڈال میں بیٹھا ابھی مہمانوں کی آمد و رفت تھی اور میں بالکل کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو جگانے کی کہ آج میں نے نہیں سونا ہے لیکن فرمایا میں فالب خدا کی شان ہے کہ پھر بھی اوپر نے غلبہ کر لیا اور پھر میں اسی طرح صبح اٹھا جب سورج نکل آیا تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عصمت انبیاء کا مقام تھا اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا نبی خاتم الانبیاء اول مرسریم جس کو میں نے پوری عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ خود چھوٹے موٹے قصے کہانیاں سنتا پھرے تو اللہ نے ان کی شان کے مطابق نہیں تھا تو نیند مسلط کر کے حفاظت فرما دی کہ وہ اس سے بھی محسوس ہے تو حالانکہ وہ تو بچپن تھا ابھی تو نبوت بھی نہیں ملی تھی اسی طرح جب کابت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اور بھی قریش تھے وہ سارے پتھر اٹھا رہے تھے تو قریش یہ کرتے تھے کہ پتھر اٹھاتے تھے تو لحاظ ہی کرتے تھے کہ نیچے چادر ہے نہیں ہے ایک قمیض ہے بس ٹھیک ہے اور لمبا کمیز ہے کوئی بات نہیں تو حضور جب وہ اٹھا رہے تھے تو آپ کے کندھے مبارک پہ اثر ہوتا تھا پہاڑ کا تو آپ کے ایک چاچا نے آ کے کہا کہ یار سلام اتنا بڑا پتھر اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ کپڑا کوئی نہیں ہے آپ چادر کھول لیں نا چادر نیچے سے نکال کے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کا کندھا زخمی نہ ہو اب میں دانی مجھے چھوڑو میں اسی طرح اٹھاؤں گا انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے میں نہیں برداشت کر سکتا تو آپ کا بچپن تھا تو انہوں نے جلدی سے حضور کا کپڑا کھینچا تاکہ چادر کھول کے میں ان کے کندھے پہ رکھوں بنا کے بھاگ میں آلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے بے ہوشی تاری حکہ ہو ابھی تک پوری طرح چادر بھی نہیں کھلی ہے اس لیے علما نے فرمایا کہ اللہ آپ نے ہم بھی آ کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں حالانکہ اس دور میں یہ ایپ نہیں سمجھا جاتا تھا یعنی مردوں کا مردوں کے سامنے اس طرح کے احوال میں کام کرنے میں یا جیسے آپ نے دیکھا ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے لوگ نہروں پہ اور دریاؤں پہ اور جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو کوئی پرواہ نہیں کرتا ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے غسل کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں اچھا ویسے بھی جو آج کل انہوں نے کاسٹیوم بنائے ہوئے ہیں وہ تو میرے خیال میں یعنی بردت داری کے بجائے انسان کو پوریا کرنے کا زیادہ فائدہ پہنچاتے وہ جو ان کا جو تیراکی کے لباس ہیں یعنی وہ مقصد ہے کہ اگر کوئی چیز لباس کے بغیر بھی نظر نہ آئے نا اس کے پہننے سے ضرور نظر آ سکتی ہے وہ لباس ایسے ہیں کہ آدمی کے زیادے بے نظر ہوتے ہیں تاکہ آدمی اس کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھے اور ہر چیز جو ہے وہ واضح نظر آئے تو اسی لیے باہر صورت یہ ہے کہ حضور کی شان یہ تھی کہ اللہ نے اتنی چھوٹی سی بات سے بھی حضور کو محفوظ کر دیا کہ اللہ کے نبی کے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑے اللہ دوبارک وطالعہ نے آپ کی حفاظت فرما دی تو اسی لیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں فرشتے اضدراری معصوم ہیں انبیاء اختیاری معصوم ہیں لہذا عصمت انبیاء جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے تو اس لیے اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ازواج رسول کا تعلق ہے یا جہاں تک عفرت رسول کا تعلق ہے اولاد رسول کا تعلق ہے بناتے رسول کا تعلق ہے وہ معصوم نہیں ہیں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ استضال کرنا کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں وہ ازواج رسول نہیں ہے کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ اطرت کے لیے ان پانچ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے قرآن جو ہے نا اپنی تفصیل خود بھی آنتا اور قرآن یہ خود سے نبات اچھا قرآن میں تفصیل نہ ملے تو پھر فرمانے محمد مستفی میں ہیں تو اب یہاں قرآن نے لفظ فرمے اہل البید کا کہ انما يريد اللہ عنكم الرجس آهل البیت. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل بید سے کیا براد <تصفيق> تو قرآن پاک ہمیں کسا ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اچھا ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ مہمان ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب بالکل چپ کر کے چلے گئے اور اس کے بعد نے جا کے ایک ماشاء بچڑا چھوٹا بچڑا پچ... نوجوان بڑا خوبصورت ذبے کیا اور اس کو جناب انہوں نے مشوی کیا یعنی بھونا اور بنا کے او توقلے کیا چپکے سے اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عمل ابراہیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ میزبان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے مہمان سے کہ جی آپ کھانا کھائیں بلکہ جو کچھ ہے وہ چپ کر کے ماہ حضر اس کے سامنے حاضر کر دیں اچھی چیز ہے الحمد چھوٹی چیز ہے الحمد للہ چاہے گھر میں ایک روٹی ہے چاہے گھر میں سبزی ہے چاہے گھر میں ایک نمک پانی ہے کوئی بات نہیں جو اللہ نے اس کو دیا ہے الجود من الموجود اربو کی مثال ہے نا کہ الجو منل ال موجود آدمی سخاوت تو اسی چیز سے کرے گا جو اس کے پاس ہوگی جو اس کے پاس نہ ہو تو بے چارے گا اس بات کی سخاوت کرے تو یہ بھی آداب مہمان نوازی میں ہے کہ مہمان اسے پوچھے نہیں کہ جناب آپ نے کھانا کھانا ہے اب اگلا بیچارا شرم سے کہتا ہیں کہ نہیں جناب نہیں کھانا ہے. کیا ہے اس نے کھانا بھی ہو بھی ان کو کیا بھی تکلیف ہو تو یہ آداب مہمانی کے خلاف آج کل تو خیر لوگ اور زیادہ سمجھدار ہو گئے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ کھانا کھانا وہ ہے وہ کہ کہتے ہیں جی آپ ہم غریبوں کے کھانا کہاں کھائیں اور جی آپ تو کسی بڑے آدمی کے مہمان ہوں گے نا آپ غریبوں کا کھانا آپ کہاں کھاتے ہیں معنی یہ ہوتا ہے کہ دفعہ ہونا کھائیں معنی یہ ہوتا ہے طریقہ اس کا کہنے کا صرف انداز ہوتا ہے تو ورنہ جی آپ کو ہمارے اچھا پھر حضرت ایسا کریں نا کہ چلو ہمارے یہاں کھانا مقدر میں نہیں چلو ناچتا چلو نہیں جی چلو شام کی چائے پی رہے ان کو ہے کہ دو دن تھوڑا رہے گا جائے گا تو یہ نہیں شریعت کا آداب یہ کہ جو گھر میں ہے بس پیش کر دو اچھا اور اس میں آسانی بھی بڑی ہوتی ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان نوازی کا بڑا خیال تھا جو آتا تو اپنے استاد کو ان نے لکھا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں قرضہ بہت ہو گیا کہ جو بھی مہمان آتا ہے مجھے عادت ہے کہ تمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ قبائل ہیں نا بلوچی قبائل بلوچ قبائل جو ہوتے ہیں یا عرب قبائل ان میں سخاوت فیاضی تو ہوتی ہے نا ان کی فطرت میں ہوتی ہے خون میں ہوتی ہے دوبارہ انہوں نے اپنے استاد سے لکھا کہ بڑا پریشان ہوں تو انہوں نے لکھا کہ بھائی بڑا آسان حل ہے کہ تم کسی مہمان کے لیے تمام نہ کیا کرو ماہر جو ہو وہ پیش کر دیا کرو جو گھر میں ہو وہ لے آیا بس اللہ اسی میں برکت دیں گے خدا تمہیں پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی تو اس کے بعد والد صاحب کہتے ہیں ہم نے اپنے استاد کے کہنے پہ بس شروع کیا سب پریشانیاں ختم ہوں جو کچھ گھر میں پکائے اٹھایا لائے وہ, وہ کھائے کھائے نہ کھائے اس کی مرضی ہمارے گھر میں جو موجود ہیں ہم تو وہی پیش کریں گے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا وہ بچارے وہ تو کھاتے نہیں تو فرشتے ہیں کیا کھائے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ بھائی مہمان ہو کے کھانا نہیں کھاتا تو یہ کھانا نہ کھانا جو ہے یہ تو دشمنی کی علامت کہ گھر میں آئے کھانا ہو اور نہ کھائے اگلا اس کا مطلب ہے کہ دوست نہیں ہے اور جیسا تھی نف سے فیفا آپ ڈر گئے اس کے بعد ان نے کہا کہ حضرت آپ نہ ڈر رہے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم کیا کھائیں ہم تو کھانے سے پاک ہیں مجبور ہیں ہم اور ہمیں بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد انہیں بشت نہ ہو بھی ساکھ, مبارک بات دی تو اب قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی بھی بی ساتھ کھائی تو بمرات ہوں کا آپ کی بیوی بی وہاں موجود تھی وضاحکت تو بیوی بی صاحبہ ہنس پڑی کہ یہ عجیب خوشخبری دے رہے اور دیکھو میں بوڑھی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے اب ہاں ہم تو اس اولاد پیدا ہونے کے عمل سے بھی گزر گئے وہ ہم تو اس عمر سے بھی گزر گئے تو اب کیسے ہمیں اولاد ہوگی تو اس نے فورن بی بی نے کہا کہ یا لیا بھائی لن عجوز بہادآبادی شیخا حجیب تاجب کی بات ہے ابھی میں بوڑھی ہو گئی یہ بوڑھے ہو گئے اب ہمیں اولاد ہوگی بڑھاپے میں تو فرشتوں نے کیا کہا جب راہ رحمت اللہ علیہ تم نے کہا کہ بیوی بی کیا بات آپ تجب کریں اللہ کی رحمت سے آپ پیغمبر کی گھر والی ہیں اللہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو بڑھاپے میں دے سکیں تو خطاب کیا کیا آہل البیت اب یہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے صرف بیوی بی ہے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن فرشتے اس کو کیا کہتے ہیں اہل البیت تو معلوم ہوا کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ بیوی بھی ہوتا ہے اسی لیے قرآن میں وہاں بھی لفظ اہل بیت آیا لوگ اور, اور وہاں کوئی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور آدمی کھڑا ہو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہے قرآن پہلے بتا چکا ہے کہ ممراۃۃ کا امت کاروبین امرہ رحمت اللہ علیہ کم وبر کا تو آنل بعید تو آنل بے سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے نہ کہ اولاد ابراہیم علیہ السلام اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی آہل بیس سے مراد ازواج رسول اللہ ہیں نہ کہ اس سے مراد اولاد رسول اللہ ہیں. ہاں اولاد کو ہم مانتے ہیں لیکن نصر قطعی کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق تو آہل بیس سے مراد ازواج رسول اللہ اچھا اسی طرح آپ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ دیکھیں کہ جب سید آبوسا علیہ السلام کو اللہ تبارک و دالا کے حکم پر آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بند کیا اور دریا میں ڈالا اللہ کا حکم یہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہی حکم دیا تھا انرزعیہ کہ کہ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ فائدہ کفتی لئی فالقی پھر اور جب خوف ہو کہ اب دشمن کے آدمی آ جائیں گے اور میرے بچے کو نعوذ باللہ و قتل کر دیں گے تو آپ ان کو دریا میں ڈال دیں اور اب جن کو غم نہ کریں اور بالکل خوف نہ کریں ہمارا وعدہ ہے القی ہی بلیم والا تھا کافی ولا تھا لئی وجائے مرسلی کہ ہم آپ کے پاس اس کو واپس لوٹائیں گے آپ غم نہ کریں آپ غم نہ کریں اپنا بھی خوف نہ کریں اسلام کا بھی غم نہ کریں ہم آپ کو بھی بچائیں گے مسا علیہ السلام کو بھی بچائیں گے اور زیادہ جدا بھی نہیں کریں گے ہم واپس بھی آپ کے پاس لائیں گے تو اب جناب بی بی نے ڈال دیا تو مسا علیہ السلام کی صندوق پانی کے چلی گئے اب آخر ماہ ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو موسا علیہ السلام کی بہن کو انجن بن وہ شورون آپ نے اپنی بیٹی سے علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ پتہ تو کرو ہم نے تو صندوق ڈال دی نا آخر دریا کا بہاؤ جو ہے وہ اسی طرف ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کہ بھئی صندوق نکل گئی کسی نے پکڑ لی ڈوب گئی کہاں گئی اگر صندوق پکڑی گئی ہوگی تو لازمی بات ہے لوگ باتیں کریں گے نا ایک صندوق ہے اس میں بچہ ہے تو اب بھی, بھی صاحبہ جو ہے وہاں سے چل پڑی اللہ نے بھی ایسا انتظام فرمایا اللہ نے فرمایا کہ پھر تم جتنا مرضی آئے بچے سے کرا لو جس بچے سے تم ڈر رہے ہو نا ہم تمہارے گھر میں رکھیں گے اس میں ہم کسی اور جگہ بھی نہیں لے جائیں گے ہم تمہارے گھر میں لے آئیں گے اسی بچے کو سارے حصرات وہ سرام میں اسی لیے وہ ایک دفعہ ہمارے ہاں منصوبہ بندی کا جب نیا نیا آرڈر ہوا تھا پرانی بات ہے تو ہمارے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ فوت ہو گئے <تصفح> تو انہوں نے تقریر میں ارشاد فرمایا انہوں نے کہا بھائی منصوبہ بندی والوں کو بہت دیر سے خیال آیا ہے اگر پھر آؤن ستر ہزار بندے کو گولیوں سے ختم نہیں کر سکا تو آپ یہ ٹیبلٹ خلاف ہی کیسے ختم کریں گے اس نے ستر ہزار بنو اسرائیل کا بچہ سبھر کر ڈالا لیکن پھر بھی موسا پیدا ہو گئے تو آپ نے جس کو روکنا ہے لاکھ روک لیں ضرور پیدا ہوں گے اچھا خدا کی قدرت یہ ہے جناب کے اس دور میں ان کے منصوبہ بندی کا جو چیئرمین تھا پتہ نہیں اور کوئی کسی این جی او کا پریزیڈنٹ تھا تو اس نے بھی اپنے گھر میں منصوبہ بندی کا باقاعدہ علاج شروع کرایا تاکہ میں خود عمل کروں تو اللہ نے اس کو اسی سال جاڑے بچے لیے دو بچے اکٹھے پیدا ہوئے دوا کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بجائے ایک پیدا ہونے کے اللہ نے دو دیے اور دونوں ٹھیک ٹھاک سیت مند اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں بچے روکنے کے کام آتی ہیں نا دوائی وہاں بچے پیدا کرنے کے بھی کام آتی ہیں وہ روکتی رہتی ہے نا اس جلسومے کو نہیں آنے دیتی اندر تو جس دن بھول گیا جلسہ میں جاتا ہے تو اللہ کی رامس عمل ہو جاتی ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کا نظام ہے تو بہرحال یہ تو الگ بات ہے تو اب جناب یہ ہے کہ بی بی صاحبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیں تو شور ہو گیا تو پھر ان کے گھر میں بچہ آئے گا وہ پکڑا گیا بچہ پکڑا اب بی بی کو دل میں خیال ہے کہ ہے تو میرا بھائی اور کون ہو گیا صندوق کون سی پکڑی گئی اندر آئی تو دیکھا کہ سارے محل کی عورتیں خواتین کٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا ہے اور سیکھ رہا ہے رو رہا ہے قریب آگے پوچھان جو لوگ ان طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے وہ ہم لا شرون وہ سمجھے نہیں یہ نہ ہو کہ شک کر لیں گے تو اس کی بہن ہے پھر مجھے پکڑ لیں گے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کیوں انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پیتا جتنی شہر میں دودھ والی بی بیویاں ہیں ہوتے ہیں سب کو بلا وہ دودھ لیتا ہی نہیں یہ کا اور چپ بھی نہیں کرتا رو رہا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موقع ملا بات کہنے کا تو قرآن کہتے ہیں انہیں کیا کہا ملا ہل بہت یکلو نہ انہوں نے کہا اگر کہو تو میں ایک ایسے گھر کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں جو اس کی کفالت کر سکیں گے اہل بیت اہل بیت سے مراد کیا تھا مسا اسلام کی ماں وہاں اور تو کوئی تھی نہیں جو اولاد ہے وہ تو اہل بیت کے بارے میں بتلانے اگلے لیے آئیے بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے اہل بیت کہو نہیں یعنی مسا اسلام کی ماں کی طرف انہوں نے کہا اچھا ایسی بھی نے کہا ہاں وہ ایک عورت ہے امید ہے کہ موسا علیہ السلام اس کا دودھ پی لے ان کا خدا کے لیے جلدی جا کے لے آؤں تو شاہی جناب سواریاں تیار ہو گئی اور بیٹی کو ساتھ بٹھایا وہ آئی دوڑتی ہوئی اما اما موسیٰ علیہ السلام تو مل گئے ہیں اور وہ آئے سواری بھی آئی ہوئی ہے پھر کے گھر میں وہ بلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا بھائی میرا جلدی چلو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاتی میں کہا کیوں نے کہا اللہ نے کہا تھا موسا تیرے پاس آئے گا مجھے تھوڑا کہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں گی اتنا رات ہوئی لائک میرے پاس آئیں گے میں گجر ہوں اچھا اسی میں اللہ نے پردہ بھی رکھنا تھا ماں تھی نا اگر چلی جاتی تو راز کھل جاتا انسان ہے نا لیکن نہ جانے سے اللہ نے پردہ ڈال دیا کہ بھائی ماں ہوتی تم تو نام سن کے فوراً آ جاتی کہ میرا بیٹا مل گیا ہے یہ کہا صبر کرتی تو اس صبر میں یہ راز بھی تھا یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ نے اس بات کو پردے میں رہنے دیا اور السلام انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے لائے تو دودھ قبول کر لیا تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیا کرو کہ ہم آپ کا ایک وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں آپ بچے کو رکھیں گے تو ہم شاہی محل میں چونکہ یہاں تو آپ کا گھر جو ہے چھوٹا گھر ہے اس میں تو بچے کو تکلیف ہوگی تو اس لیے اولا نے لکھا ہے کہ ماں میرا مولا جب تو شان پہ آتا ہے کرم پہ آتا ہے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اور پیسے بھی لو فراہون پیسے بھی بھر رہا ہے اور دودھ بھی ماں اپنے بچے کو को رہی ہے کسی خیر کو تو نہیں پلا رہی ہے لیکن باقاعدہ وظیفہ بھی مل رہا ہے اور احترام بھی ہو رہا ہے وہ دینے والے نے انتظام کر دیا لیکن ہماری دلیل اس بات پہ تھی کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ صرف موسار اسلام کی ماں پہ ہوا ہے اور یہاں کوئی اولاد نہیں थी تو لفظ آہل بیت سے مراد یعنی امسا ہیں یہاں بھی لفظ بیت سے مراد جو ہیں وہ واضح رسول اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں رہے تو وہاں قرآن کیا کہتا کہتے ہیں وراوتی ہوفی بہت انی کہ اس عورت نے جس کے گھر میں فی بے دہاں جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے یعنی امرادر عظیم تو اب نسبت بید جو ہے یا اہل بید جو ہے وہ ہوتی ہی عورتوں کی طرف ہوتی ہی اہل کی طرف ہے تو اسی لیے جیسے کہ حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ حضرت لوت سے کہ آپ ایسا کریں کہ فسر ب اہلک فصر ب اہلک میں کت امین رات کے کچھ حصے میں آپ اپنے عہد کو لے کے اس بستی سے چلے جائیں بلائی التفت میں اور مڑ کے بھی نہ دیکھنا پیچھے ان کے انجام کی طرف بھی نہ دیکھنا کیونکہ ان کا فیصلے کا وقت آ چکا ہے اب ان پہ انضول عذاب کا وقت آ چکا ہے ان نمو ادہ صبح ہو علیہ سے اور صبح قریب ہے تو وہاں بھی قرآن کہتے اسرے بے اہل کا تو اب حضرت لوج جب چلے ہیں تو یا آپ کی بیٹیاں ہیں یا آپ کی بیوی ہے لیکن بیوی پھر عذاب میں ماری گئی کیونکہ اس نے قیادت کی اس میں بھی عذاب آ گیا لیکن بیٹیاں جو تھی وہ ایمان پہ نہیں امانت پہ رہی تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بیٹیوں کو تو عذاب سے بچا لیا لیکن اللب راضح لیکن آپ کی بیوی جو تھی وہ ہلاک ہونے والوں میں آ گئی تو لہذا ثابت یہ ہوا کہ لفظ اہل بید سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطارات ہیں اور یہ بھی یہ دیکھیں کہ منشائے قرآن پہ غور کریں قرآن كتا إنما يريد الله ليزهبانكم الرجسال البيت ويطهركم اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اب سارے قرآن پہ نظر ڈالیں سورت الحضاب پہ نظر ڈالیں کہ یا کل ازواجی کا ان کن تن تور دن اللہ یا دنیا کس کو ہے ازوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ان کن تن تور دن اللہ کتاب کس کو ہے ازوا جنبی یا نی سی میمن کن پاہی شتین کس کو ہے حضور کی بیویوں کو خطاب و میتمن کن لاہ و رسولی و تامل سالہ نوتی خطاب کس کو ہے ادوا النبی نی نیل کا حتی سیدان بل بالقول خطاب کس کو ہے ازواج نبی کو ہے وہ کروتی کنڈا کتاب کس کو ہے ازواج رسول کو ہے اکیمن سلا تین زکات و اتحلہ و رسولا تو یہ سارا کتاب جو ہے کس کو چلا رہا ہے ازواج رسول کو پہلے بھی دیکھ لیں اور بعد میں بھی دیکھ لیں کہ وز کوریا ان کا اللہ نے فرمایا کہ وز آپ اس بات کو یاد رکھیں اس بات پہ غور کریں اس بات کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ تو وہ گھر والی وہ گھرانے والی بیویاں ہیں جن کے گھروں میں میرا قرآن اترتا ہے جن کے گھروں میں باہر آتی ہے جن کے گھروں میں اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے دانائی کی باتیں سکھلاتا ہے تو اول سے لے کر آخر تک تمام خطاب جو ہے وہ اہل بیت رسول کو ہے اور اہل بیت سے مراد جو ہے وہ ازواج رسول اللہ ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ للہ اہل سنت وال کے عقیدے میں حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور حضور کی اولاد جو ہے جو ہے وہ بھی اہل بیت ہیں اور حضرت حسن حضرت حسین یعنی اولاد اوبنات رسول بھی اہل بیت میں ہیں وہ کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں منصوبہ اہد تشہیر و حضرات کے کہ جو اسواج رسول کی نفی کرتے ہیں تو الحمدللہ للہ قرآن کے استدلال سے دلائل قرآنت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل بیت سے مراد اسباج محمد مصطفیٰ ہے زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اس اسکرٹ پہننا جو ہے اسکرٹ اس جو پہنتی ہیں وہ جائز ہے جو آج کا رواج ہے پہلے آپ نے وضاحت نہیں کی کہ بھئی وہ منی ہو یا پورا ہو نہیں مسئلے پوچھنے میں پوری بات پوچھتے نا بھئی جب عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا کپڑا پاؤں سے بھی ایک بالش نیچے ہو پاؤں سے بھی ایک بالش زمین پہ ہو تاکہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں بھی نظر آئے تو منی اسکرٹ کی اجازت کہاں ہوگی ہاں اب اگر اس نے کوئی ایسا اسکرٹ بنایا ہے یا ایسا ٹراؤزر بنائے ہیں جو پورا ہے اور اس کو پہن کے وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی ٹھیک ہے وہ تو کوئی ایسی بات مقصد تو ستریاں ہو ہے لیکن جو آج کل مربج ہے وہ تو اللہ دوبارک تعالیٰ آپ فرمائیں وہ تو ہوتا ہی یعنی گھٹنوں تک ہے یا گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے باقی تو ساری پنڈلیاں کیونکہ وہ تو پہنا اسی لیے جاتا ہے کہ پنڈلیاں کیسے دکھائے وہ مقصد تو ان کا یہ ہے نا کہ اس نے اس کی نمائش کرنی ہے کہ وہ آدمی جو ہے کیسے دیکھے گا اگر وہ کپڑا پورا ہوگا اور شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا دامن جو ہے کپڑے کا عورت کا وہ یعنی مردوں کا کم از کم نصف ساکھ پہ افضل نصف ساکھ کے بعد اس کے بعد دکھنے سے اوپر رکھنے سے نیچے ہو تو وعید ہے اس کے لیے جہنم کی لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ایک بالش کے قریب وہ زمین پہ بھی پڑا رہے تو اچھا ہے تاکہ ان کے پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے تو بہرحال یہ جو رواج ہیں یا مروج ہیں یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں شریعت کے خلاف ہیں تو بہرحال ایک بات کا ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ ہماری بیٹیوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا مشکل پڑتا ہے اس لیے مشکل پڑتا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا کرو کہ کیا آپ ایمان والی ہیں یا نہیں اگر آپ ایمان و اسلام سے خارج ہیں جو مرضی آئے پہنو پھر بکنی میں پھرو اسکرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے پھر آپ سن باتھ لیں کہ کے اپنے رنگ ٹن کریں لوگ بورے ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کالا ہونے کی کوشش کرتے ہیں مقصد تو جسم کی نمائش ہے تو پہلی بات یہ سوچ لیں کیا آپ مسلمان ہیں اور ایمان والی ہیں اگر آپ نے کلمہ پڑھایا تو آپ تو پھر بنت رسول ہیں اولاد رسول ہیں نبی باپ ہیں آپ تو پھر نبی کی بیٹی ہیں اگر یہ مقام آپ کو قبول ہے کہ آپ نبی کی بیٹی بننا چاہتی ہیں آپ قیامت میں بی بی عائشہ اور بی بی ساتمت الزہرا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں تو پھر تو آپ کو پردہ بھی کرنا ہوگا پھر لباس بھی شاطر پہننا ہوگا پھر یہ اریا اور فحاشی سے بھی بچنا ہوگا یہ سارے جو موجودہ دور کے ڈیزائن کیے ہوئے لباس ہیں جن سے انسان کا ایک ایک عزب کا ایک ایک حصہ ظاہر ہوتا ہے ان سب پہ لعنت بھیجنی ہوگی اور اگر آپ اسلام اور ایمان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو آپ عالمات شاہ ظالم قسطہ یہ فصلام معاشی جو چاہو بولو مسئلے پوچھنے کی پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں اگر آپ مسئلہ پوچھتی ہیں بحیثیتیں مسلمان عورت کے تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بی, بی فاطمت زہرا کیا پہنتی تھی نیکر پہنتی تھیں اسکرٹ پہنتی تھی وہ میراتھن ریس میں حصہ لیتی تھی کوئی عقل کی بات ہو دی. پہل یہ فیصلہ کرنے کے بعد پوچھا کرو جب بھی آپ سے کوئی لڑکی پوچھے نا گیلے بات جائے اسے پوچھو کہ تم ہو کہ مسلمان ہو کیا ہے بالکل کا حکم مانو اگر تم مسلمان نہیں ہو تمہاری مرضی جو چاہو کرو تمہارے ساتھ کوئی جھگڑے نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں کوئی زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں کب کپل مل گا کم تو سمیلا صبح لینا انبابل اللہ عمر حمل محمد نفسکر المقروین وف نفس الدین علدین بشمینہ بشف مردانہ وبرد المثمین بشمینہ بشف مردانہ وبرد المسمین بشفینہ بش وشف مردانہ وبرد المسمین وشف صلی اللہ علیہ سید نا محمد انصل علیہ سید نا محمد ان سید محمد قواصل العالمين ابراہیم علبراہیم عالمین